نے اگر حضور عبد السلم کو خاتم النوین بنایا ہے خلاصہ کائنات بنایا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ انسانیت کی کامل انسانیت اپنے معراج میں روحانی اور جسمانی اعتبار سے جس آخری انتہا تک پہنچ سکتی ہے وہ حضور اقدس علیہ وسلم انسان جو ہے تکمیل یعنی مکمل شکل میں اور عظیم ترین شکل میں سب سے زیادہ عظیم ترین شکل میں جو اعزاز انسان کو حاصل ہے جو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے اس کا سمبل ہے حضور اقدس تو آپ کی شان ہے تدبر کہ آپ نے فرمایا ایسے حال میں تلواریں کھچی ہوئی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو مارنے کے درپے ہیں اب ایسے میں کیا فیصلہ کیا جائے حضور نے ایک چادر اپنی کاندھی پہ سے چادر اتاری اور پتھر اس کے اوپر رکھ دیا آپ نے اور آپ نے فرمایا کہ تمام قبائل کے سردار اپنا ایک ایک نمائندہ مقرر کر لیں اور سارے لوگ اس چادر کو اٹھا کے لے چلیں تاکہ اس اعزاز میں سارے لوگ شریک ہو یہ ایسا عجیب و غریب فیصلہ تھا یہ جسے ساری تلواریں نیام میں چلی گئیں اور سب لوگوں نے بخوشی ہر وہ اس اعزاز میں سارے لوگ شریک ہو گئے پتھر چھوٹا تھا سارے لوگ اٹھا نہیں سکتے تھے لیکن چادر پر کر سب لوگوں نے اس حد لگا لیا اور سب نے اٹھا لیا اور اس طرح وہ نظا ختم ہو گیا تو اس سے حضور کی ہوش مندی مستشقین جو کہتے ہیں نوزوب اللہ من کے حضور ابداس کو کچھ دماغی مرض تھا یا آپ سرا کے مریض تھے یا آپ کو کے دورے پڑتے تھے یہ جو باتیں کہتے ہیں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی آدمی جو ذہنی اعتبار سے مریض ہو یا مینٹل پیشنٹ ہو دنیا میں کوئی انقلاب نہیں لا سکتا لوگوں کی سیرتیں نہیں بدل سکتا لوگوں کو اللہ کے آگے رونے والا نہیں بنا سکتا بہت بڑے بڑے انقلاب دنیا میں لوگ لائے ہیں پولیٹیکل انقلاب لائے ہیں ماس کی داس کیپیٹل ہے دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب لائی ہے یہ سرمایہ دارانہ انقلاب لائی ہے دنیا میں آج دو تہائی منکو پر اس کا قبضہ ہے چائنا اور رس روس پر حکومت کرتی ہے وہ کتاب اس کی داس کیپیٹل بہت بڑا انقلاب ہے لیکن وہ کتاب صرف ایک سیاسی جبھید و نافذ کر سکی کیا دلوں کو تبدیل کر سکی کیا سوچ کے انداز تبدیل کر سکی کیا کرداروں میں پاکیزگی لا سکی کیا عورتوں کی اسمتوں کا محافظ اللہ کے آگے رونے والا اور اپنی جان کو سچائی کے لیے قربان کر دینے والا انقلاب لا سکی دنیا میں انقلاب جو شخص لایا اور جس نے اپنے چراغ سے چراغ جلا دیے اور جس نے ایسے صحابی کردار ایک نسل تیار کر دی کہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اس سے بہترین انسان دیکھے نہیں گئے وہ انسان دماغی مریض یہ یہ بات سوائے دشمنی کے دشمنی دشمنی کے ساتھ کہی جا سکتی ہے اور نہ کوئی بھی انسان کو تسلیم نہیں کر سکتا اور جس کے غلاموں نے اڑا کے پھینک دیا اپنے ٹھوکروں میں جغرافیہ تبدیل کر دیا تیس سال کے اندر کہ تیس برس کے اندر جہاں ان کے غلاموں کے گھوڑے ایک طرف فرات کا پانی پی رہے تھے دو طرف گنگا کے کنارے جو ہے سفید باندھے کھڑے تھے تیس برس میں جنہوں نے دنیا کا جغرافیہ اپنے تلواروں کے نکوں سے پلٹ دیا جس دسگاہ کی فیض تھا غلاموں نے اس کو لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں ہے کی کی بات, ہے. دشمنی کی بات ہے. ورنہ خود جن دشمنوں کے میں اعتراف تھا جناب بیٹی جناب زینب زلانہ پیدا ہوئی. اور اس کے قاسم کے بعد بعد لیکن بیٹے کی کمی تھی چونکہ قاسم کا انتقال ہو گیا آپ کے بیٹے قاسم کا انتقال چھوٹی عمر کے اندر ہی ہو گیا ابھی نبوت سے پہلے کی بات ہے نبوت کے بعد بھی آپ کے صاحبزادے جناب ابراہیم ہوئے لیکن جناب قاسم کا انتقال ہو گیا ایک بیٹے کی کمی تھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹا آپ کو ایک عجیب طرح سے جناب خدیل گبراہ سے آپ کی شادی ہوئی تھی خدیل گبراہ کے غلام تھے جناب جادیب زدمن حارث غلام ہونے کی کہانی ہے بنی قیس یہ آ رہے تھے اپنی ننیال میں قبیلے بنی قیس کے ڈاکوں نے ڈاکر ڈالا اور گرفتار کر کے لے گئے پورے قبیلے والوں کو اسی میں زدیبن حارث بھی چلے گئے اپنے خاندان کے بہت لاڈلے بہت پیارے تھے کاب ان کے چچا تھے اور حارث ان کے باپ تھے وہاں سے یہ آئے اور حکیم ابن حضام نے ان کو خرید لیا اوکاس کے بازار میں ڈاکو انہیں بیچ گئے اور حکیم ابن حضام نے انہیں خرید لیا زید کو حکیم ابن حزام نے اپنی پھوپی جناب خدیل کبرا کو خدیعہ کر دیا حضور عبد سے نکاح ہوا تو پھوپی جناب خدیل کبرا نے وہ وہ جو ہے زیادہ ابن حارس کو حضور عبد کو حبا کر دیا یہ کہ غلام کی حصے سے یہ حضور عبد کے پاس آگئے جناب زیادہ ابن حارس اب اس کے بعد رہتے رہے ہیں حضور عبد کے پاس برسوں گزر گئے دس برس گزر گئے زیادہ ابن حارس کو غلامی کی حالت گزرتے ہو عرب کے رواج کے مطابق جو ایک بار بک گیا بازار میں غلام کی حیثیت سے اب تو زندگی اس کی برباد ہو گئی اسے ساری زندگی دوسروں کے اشاروں پر چلنا ہے ساری زندگی دوسروں کی غلامی کرنا اور اطاعت کرنا ہے ان کے لیے کمانا ہے ان کے لیے جد جہد کرنا ہے اپنی زندگی کے مفوم ختم ہو جاتا تھا غلام کے گھر کے شہزادے رہے ہوں گے لیکن یہاں آ کے غلام ہو گئے اور حضور اہ سادیوں کو خدمت میں آ کے بھی غلامی تھے تمام ذمہ داریاں گھر کی ساری چیزیں بازار کی اس کی دیکھ بھال کی کاروبار کی سب ذمہ کی ذمے غلام کیسے ایسے آئے بیٹے نہیں بنے تھے اس وقت تک حضور اقدس اجاد تسلیم کی ان کے گھر والوں نے ان کی تلاش کی چھان ماری ساری کہ زید کہاں ہے کہاں ہے زید ان کے چچا کے قصیدے چچا کی مرسی آج تک یعنی جو, جو عالمی اشعار انہوں نے کہے وہ آج تک موجود ہیں ایک اشعار میں میں ہے کی تم کہاں ہو تم ہو نے اونٹ چلتے, چلتے جائیں ہمارے اونٹ چلتے چلتے مر جائیں ان کے باپ کے بھی جو ہے المیاں اور دلدوز اور آسو بہانے والے اشعار موجود ہیں آج تک موجود ہیں تلاش کرتے رہتے تھے ان کو ملتے نہیں تھے کدھر ہے بن کسی نے بتایا کہ ہم نے زید کی شکل کا ایک لڑکا جو ہے وہاں مکے میں دیکھا ہے مکے میں اس کی جگہ کا ایک لڑکا دیکھا ہے پتا چلا شاید تمہارا لڑکا تو نہیں ہے تو وہاں سے ان کے باپ اور چچا ڈھونڈتے ہوئے اور بنو ہاشم کو ڈھونڈتے پھر بنو ہاشم میں تمہارا لڑکا ہو سکتا ہے تو ڈھونڈتے ہوئے یہ بنو ہاشم میں آئے کہ کہاں ہے لوگوں نے بتایا کہ بنو ہاشم بہت محیر ہیں بہت نیک اچھے لوگ ہیں تمہارا بیٹا وہاں ہو سکتا ہے وہاں لے آؤ تمہیں ڈھونڈ گیا پتا چلا کہ یہ بنو میں وہاں گئے حضور ابس دار خزے میں پہنچے اور کہا کہ کیا یہاں پر زید ہے یہاں پر ہمارا لڑکا حضور نے فرمایا کہ کون ہے آپ لوگ کون ہیں کہا کہ ہم لوگ ڈھونڈتے ہوئے ہیں وہ ہمارا بیٹا ہے ہم اس کو تلاش کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ زید یہاں پر ہے میں بلاتا ہوں اگر وہ آپ کا بیٹا ہے تو آپ لے جائیں انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بدلے جو کچھ بھی آپ مانگیں وہ دینے کے لیے تیار ہیں فیدی میں جو بھی اس بیٹے کے بدلے آپ مانگے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں آپ ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیجئے حضور نے فرمایا مسکرا کر کہ میں کوئی چیز لینا نہیں چاہتا اگر زید آپ کے ساتھ جانا چاہے تو آپ اس کو اسی طرح سے لے جائیے بغیر کسی معاوضے بغیر کسی فدیے کے اگر زید آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو آپ اسی طرح سے لے جائیے انہوں یعنی نے کہا کہ نہیں ہم اپنے بیٹے کی آزادی کے لیے آپ جو کچھ بھی مانگے دینے کے لیے تیار ہیں آپ نے حیرت سے کہا کہ نہیں ہمیں کوئی فدیا نہیں چاہیے آپ ایسے لے جائیں زید کو بلایا ہوئے بیٹا میں سال کی آگ میں تپتے ہوئے ماؤ سال ان کے چہرے کے اوپر نقش ہو گئے تھے چچا کی آنکھیں آنسو سے بےرنگ ہو گئی تھی یہ حال تھا ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ لوگ کھڑے تھے زید سامنے اچھمبے دیکھ رہے ہیں زیادہ حسرت پیار گزری راتوں کا درد کیا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا بیٹے ہمیں پہچانتے ہو باپ نے پوچھا تھا ہاں آپ میرے باپ ہیں جانتا ہوں میں آپ کو یہ میرے چچا ہیں آپ حارث ہیں یہ جناب کا. آپ میرے چچا ہیں کہا کہ گھر نہیں چلتے بیٹے ہمارے ساتھ کہہ لے کہ, کہ نہیں ابا میں اپنے آقا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں میں اپنے آقا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں محمد مصطفہ احساس ان کو چھوڑ کر میں نہیں جاؤں گا مٹی کی جو تمہارے پہروں کی جی ہے وہ تمہاری ماں جو تمہاری راہ تک رہی ہے اس سب کو چھوڑ کر تم یہاں غلامی کی زندگی اپنا گے سمجھ میں نہیں آتا تو زید نے کہا کہ آپ جانتے نہیں میں جن کے پاس ہوں ان میں کتنی خوبیاں ہیں ان کے لیے تو میں جان بھی دے سکتا ہوں زندگی کی بات نہیں ان کے لیے میں جان بھی دے سکتا ہوں آپ ان کی خوبیاں نہیں جانتے اتنی بات سنی تھی حضور فرتے مسرت سے آپ کے آگوں میں ستارے سے کام گئے اور آپ نے اسی وقت کے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ لوگوں گواہ رہا ہوا بیٹا ہے یہ میری جائیداد میں اس کی جائزاد بیٹے کی کمی تھی ذریعے کی ہے ہے رسول باپ کو یہ غلام گھر کا شہزادہ یہاں کے غلام بن گیا لیکن پتہ نہیں تھی کہ خدا نے حضرت کی قسمت میں کتنی عزتیں دی ہیں سوچ بھی نہیں سکتے تھے رسول خدا سلیم کی وصال کے بعد انہی کی بیٹے جناب عسامہ جو 15 سال کے بھی ہوئے نہیں تھے جب لشکر اسلام پہلا تشکیل دیا جناب عبو بھر صدیق صلی اللہ عنہ نے پہلا لشکر اسلام تمام صحابہ اکرام اچھلے صحابہ اکرام پر جناب امیر المنین جناب ابو باگر صدیق رضی اللہ وان جن کی شوقت اور شہامہ سے سارے دنیا کامتے تھے دشمنہ نے اسلام کے دل دھیل پلتے جن سے تمام دنیا میں اسلام کا غول والا حضور اعطاق کی آنکھ بند ہوتے ہوتے ہو گیا تھا حال یہ تھی کہ ایک آدمی مکہ میں کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتا تھا مدینے میں کھڑے ہو کر اے بادل تو چاہے چاں برس جائے جس جگہ بھی جس کھیت پہ بھی برسے گا تیرے کھیت کا خراج میرے ہی بدل المال میں آئے گا اسلامی کی اتنی جسے دہلتے تھے وہ ابو بکر صدیق مہار پکڑ کے چل رہے تھے اسامہ کے اسامہ کے اونٹ کی مہار پکڑ کے چل رہے تھے اور تمام صحابہ کے پیچھے پیچھے تھے وہ غلام کے بیٹے اسامہ وہ چل رہے تھے اور اسامہ شرمندہ تھے میرے, نا کہ میرے اونٹ کی گڑھ سے آپ کی, کبڑے گل گندے ہو رہے ہیں. آپ اونٹ کی مہار دیجیے پیار تھا اور اگر میرے کپڑے گندے ہو رہے ہیں تو ہونے دو یہ تو عشق رسول کی راہ کا اوبار ہے یہ تو میرے سرکن تاج ہے کبھی زید کے باپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرے زید کو اور اس کے بیٹے کو اتنی عزتیں مل سکتی گھر کا شہزادہ ہوگا لیکن وہ پورے تاریخ اسلام کے شہزادہ بن جائے گا ان کے تصور میں کبھی آیا نہیں ہوگا اسلام نے اونچ اور نیچ اور نسل سب کے سارے امتیاز مٹا کر جو معاشرہ قائم کیا تھا اس کی ایک تصویر بن گئے جناب زید جناب تو اس طرح سے اللہ تب تعالیٰ نے ایک بیٹا عنایت فرمایا اس گھر کے گھر میں بیٹے کی کمی تھی وہ پوری ہو گئی زینب کی شادی جناب نے اپنی بہن کے بیٹے جناب حالہ کے بیٹے جناب الاد سے کر دی اور دو دونوں بیٹیوں کی امر کلسوم کے بعد ہوئی اور, اور رقیہ دو بیٹیاں اور ہوئی حضور کی ان دونوں کی شادیاں ابو الحب کے دونوں بیٹوں ادبا الطبیہ سے پڑوسمی ابو الہب رہتا تھا ان دونوں سے کر دی ادبا اور طبی سے تو حضور کی دو صاحبزادیاں ایک صاحبزادی ابوالد سے اور دو صاحبزادیاں اور الطعبہ ابو الحب کے بیٹوں سے اس طرح بیائی گئیں گھر میں ایک ننی سی فاطمہ بعد میں اور آئیں بس یہ اور جناب علی مرتضیٰ آنگن میں ساتھ ساتھ کرتے تھے فاطمہ فاطمہ جو تاریخ اسلامی بعد میں سیدھے طور پہ جڑ گئیں یہ دونوں بیٹیاں تو اپنے گھر کی ہو گئی تھیں تینوں بیٹیاں لیکن فاطمہ تھیں جو شروع سے آخر تک اس جہاد مسلسل میں حضور اقدس کے ساتھ ہر دکھ سکھ میں ساتھ رہیں ہر دکھ سکھ رہی جناب فاطمۃ القبرہ جناب فاطمہ قبرہ اب اس سے آپ عمر کے عمر انتالیس سال کی ہو گئی اسی طرح سے انہیں حالات میں انہیں مشغلوں میں بندگان خدا کی فکر میں سوچتے رہتے تھے ہر, محتاج. ہر محتاج. یہ ماحول یہ گناہوں سے اللہ کو فراموش کرنے والی دنیا سوچتے رہتے آپ سہراؤ میں آپ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بکریاں چلانے جاتے تھے تو اونچے اونچے پہاڑ دریا ریگستان آپ سوچتے رہتے تھے کہ یہ ہوائیں کس کی رحمت کا کس کی عظمت کا پرچم ہے یہ سورج کس کی بڑائی کا نشان ہے یہ چاند کس کے کس کے گیت گاتا ہے اور یہ ہوائیں کس کے زبز میں گنگناتی ہیں یہ سمندر کی موجیں کس کی ہمدیاں گاتی ہیں یہ آپ سوچتے رہتے تھے یہ کس کی عظمت ہے پوری کائنات میں پھیلی اور ہم کون ہیں اور اس کائنات میں ہماری حیثیت کیا ہے اور یہ نیلے آسمان اور یہ اس حقیر کا اس عظیم کائنات میں ننے سے ہم کیا ہماری ابتدا ہے کیا ہماری انتہا کہاں سے ہم آئے کہاں ہم جا رہے ہیں یہ سوالات تھے جو آپ کے ذہن کو پریشان کرتے رہتے تھے اور یہ تمام دنیا جو گناہوں کی راہ پر ہے اس کو کیسے صحیح راہ پہ فکر مکے سے پانچ کلومیٹر دور ایک غار ہے جسے آج جبل نور کہتے ہیں ایک ہے پہاڑ ہے جبل نور کہتے ہیں اس وقت جبل ہیرا کہتے تھے اس کو اور اس میں ایک غار ہے جس میں جس کو غار ہیرا کہتے ہیں آج بھی یہ چھ فٹ اونچا تقریباً اور چار فٹ چوڑا چار فٹ چوڑا اور دو فٹ گہرا باغ یہ غار ہے یہ حضور مسلم اس غار میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں پانچ کلومیٹر دور بہت اونچائی کے اوپر آج بھی اگر آپ صحت مند آدمی کوئی جائے تو تھک جائے گا اس میں چڑھتے چڑھتے اور آج تو وہ شہر میں آ گیا شہر آباد ہو گیا شہر پھیل گیا بکہ اس وقت تو شہر سے باہر تھا بالکل اس غار میں بیٹھ جاتے اور وہی وفادار بیوی خد... خدیت القبرہ جو تقریبا بڑی عورت ہے وہی اس انسان سہرہ کے اندر حضور اغدس کو کھانا پہنچا کے گیا ان پاڑیوں پر چڑھتی ہوئی اس انسان جنگل میں سہرہ میں ماں پر آپ کو کئی کئی دن گزر کئی گ کئی سجدے میں رکھے ہوئے اللہ کے آگے کبھی روتے کبھی گگڑاتے کبھی ہاتھ اٹھاتے تھے اے اللہ بندگان خدا کی ہدایت کے لیے مجھے کوئی راہ دکھا کوئی روشنی دکھا کس طرح سے بند بھٹکے ہوئے بندوں کو نیک راہ کے اوپر لاؤں کیسے ان کو سیدھی راہ پر چلوں دن رات بندگان خدا کی ہدایت کی دعائیں مانگتے سجدے میں پڑے رہتے گھنٹوں گھنٹوں روزی کی حالت میں رہتے دنوں گزر جاتے آپ کو اسی طرح سے دن گزرتے رہ گئے اور اس غار کے اندر جو ہے ساری دنیا سے بے نیاز کبھی آگ برساتی دھوپ ہوتی کبھی ٹھنڈ برساتی ریت ہوتی کبھی لوئیں کبھی گور گہرا سناٹا گھٹا ٹوب اندھیرا لیکن آپ راتوں میں بھی آپ دیکھو راتوں میں کوئی اس پر ایلکٹر, الیکٹرسٹی نہیں تھی اندھیرے میں وہاں شہر سے پانچ کلو دور اس انسان صحراؤں میں ان جٹانوں میں اکیلے اللہ کو یاد کرنا اور وہاں اس بافا بیوی کا آپ کو کھانا پہنچانا اور رابطہ رکھنا اس میں اور وہاں آپ رہتے ہیں کتنے دن گزر گئے مہینے اسی طرح سے ایک عجیب کیفیت آپ کو کی برطانیہ ہوئی سترہ اگست سن سو دس یہ اٹھارہ رمضان المارک کی رات سترہ اگست سن چھ سو دس بیس اپریل سن پانچ سو اکہتر کو دنیا دسلیم اس دنیا میں تشریف لائے اور سترہ اگست سن سو دس اٹھارہ رمضان المارک جمعے کی, کی رات آپ اللہ کے حضور میں گر گڑا رہے تھے رو رہے تھے خود فراموشی اور بے تابی کے عالم میں اللہ سے دعا مانگ رہے تھے بندگان خدا کی ہدایت کے لیے آنکھوں میں بھیگی آنکھوں کے ساتھ سید ریض اللہ کے آگے اچانک پر رہے گا اور کوئی نہیں دس چلاقو ہو جا قیامت تک کوئی نہیں دس چلاقو ہو جا یہ پہلی رات یہ ہدایت کا پہلا دن یہ انسانیت کی خوش قسمتی کا پہلا دن جس میں قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی بہی کیا ہوتی ہے رسالت کیا ہوتا ہے کیا اس کی کوئی عقلی توجہ ممکن ہے آخر اس کو ہم آج کے ویٹلسٹک دور میں سائنٹیفک دور میں کس طرح سمجھا سکتے ہیں یہ واقعات اور یہ ساری چیزیں ان شاء اللہ الگ دس میں آپ کے سامنے آئیں گے اللہ تعالیٰ اللہ صلی اللہ محدود اللہ مبارک اللہ محمود عشاء کی نماز با جماعت یہی ہوگی اور اگلے ہفتے انشاءاللہ یہی سلسلہ جاری رہے گا تھوڑا سا پہلے آنے کی زحمت کریں اس بار پندرہ منٹ ذرا لیٹ شروعات کے بعد راسدی کھیڑا پہ تیرت کے اوپر حقدس علیم کی سیرت کا بیانی انداز میں آپ کے سامنے تذکر ہو رہا ہے پچھلے ہفتے یہاں تک آئے تھے ہمسلیم کا نکاح جناب خدید القبرہ کے ساتھ کن حالات میں ہوا اسلام کے مخالفین یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ حضور اقدس اضاع تسلیم کی شادیوں کی جو کثرت ہے اس کو باقاعدہ انہوں نے ٹاپک بنایا ہے ابھی حال ہی میں ایک کتاب جو کہ حضیر اعلیٰ کے دستخطوں سے بھی مزین ہے شاعر ہوئی جس میں حضور اقدس اجاد تسلیم کے اوپر اس ظلم میں اور اس سیاق میں اعتراضات کیے گئے اور اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں آئی ہیں جو سراسر غلط فہمی کے جناب خدیجہ سے آپ کا نگاہ جو ہوا ہے آپ جانتے ہیں جیسے آپ سن چکے ہیں پچھلے ہفتے آپ پچیس سال کے پورے تھے نہیں اس وقت تک اور جناب خدیل گبرا کی عمر چالیس سال تھی دو بار کی بیوہ تھی اور تین بچے آپ کے تھے ایسے حالات میں جب کہ حضور ایک بہت بڑے خاندان کے فرد تھے اور غیر شادی شدہ بھی تھے اور شان و شوکت میں اور وجاہت میں کسی سے کم بھی نہیں تھے جناب خدیہ کے ساتھ جو تقریباً بوڑھی ہیں آپ کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ شادی کا سلسلہ جاری رہتا ہے جب کہ آپ کے عمر شریف اکیاون یا باون سال کی ہو جاتی ہے اس وقت تک آپ نے کوئی شادی نہیں کی ہجر سے کچھ قبل حبل تک حضرت خدی آپ کی اہلیہ محترمہ رہیں یعنی جو انفانے شباب ہوتا ہے یا جو اس کانٹیکسٹ میں جس کانٹیکسٹ میں اعتراضات کیے جاتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو حضور کی پوری زندگی گزر جاتی ہے اسی بےب عورت کے ساتھ اور دوسری شادی جو آپ کرتے ہیں باون سال کی عمر میں وہ جناب عائشہ صدیقہ سے کرتے ہیں جو صرف 6 سال کی ہیں بعض لوگ آج کل سوالات کرتے ہیں سولہ سال کی چلی کہہ لیجیے لیکن 6 سال چھ سال کی حضرت عائشہ کی پر عمر ہے تو وہ بھی کیا شادی ہے اس معنی میں اور اس سیاق میں جو کہی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کی جتنی بھی شادیاں ہیں دور آخر میں جو اسلام کی اشاعت کے لیے ہوئی ہیں وہ ساری بے سے جیسے ابھی آپ کے سامنے حالات آئیں گے حضور اقدس الضاد و کے سامنے تو یہ آفرس تھیں کہ آپ کو ہم عرب کی حسین ترین عورتوں سے شادی کرا سکتے ہیں اور آپ کے لیے کوئی کمی نہیں تھی جس کے غلاموں کی ٹھوکروں میں قصر اور کچرا کے تخت ہے اس کو نہ دولت کی کمی تھی اور نہ عورتوں کی کمی تھی جو بھی اسلام کے مفاد میں کیے گئے کتنے بدقسمت اور کتنے بد نہاد ہیں وہ لوگ جو اس پاک شخصیت کو اس سے عق ملاتے ہیں اور اس سے زیادہ بےودگی کی بات ہے وہ جو اعتراضات کے جوابات ہماری طرف سے دیے جاتے حضور اقدس کی حدیث ہے آپ نے شاید فرمایا کہ تمہاری دنیا میں مجھے تین چیزیں محبوب ہیں یعنی تین چیزوں پہ مجھے شفقت آتی ہے یا تین چیزوں سے مجھے تعلق ہے جس میں خوشبو ہے ایک نماز ہے اور ایک عورت ہے آپ نے شاد فرمایا آپ تعجب کریں گے کہ مخالفین اسلام کے اعتراض کے جواب میں یہ حدیث ہماری طرف سے پیش کی جاتی ہے ہمارے علماء کی طرف سے اور پھر ہمارے علماء کرام حضور کی جنسی قوت کا اندازہ پیش فرماتے ہیں کہ آپ کو چالیس مردوں کی قوت دی گئی تھی اور اس کے بعد چالیس مردوں کو ملٹی پلائی کر کے جنت کے مردوں سے کر کے چالیس ہزار مرد بناتے ہیں اس کے اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے حساب سے آپ کو ایک لاکھ ساٹھ ہزار عورتیں چاہیے تھی آپ نے باروں کو اتفاق کیا یہ جواب ہوتا ہے یہ انداز کتنا بڑا ہے حضور اقدس کے ساتھ ہم نے اپنا سلوک اور اپنا رویہ اور الفاظ کا صلیخہ سیکھا نہیں کیا کوئی ہمارے باپ اپنے باپ کے سلسلے میں اس طرح کا تخمینہ لگا کے جنسی قوت کا پیش کر سکتا ہے لیکن ہم حضور کے شان اقدس میں ہر گستاخی کے عادی ہو گئے ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ حضور کے لیے ایک عام لفظ ہے کملیہ والے بولتے ہیں آپ کو کملیہ والے کوئی اپنے باپ کو دھتیا والے ٹپے والے کہہ سکتا ہے لیکن حضور کے لیے مل سر اس کے استعمال کرتے ہیں حضور کے لیے ہمارے ہاں تعریف کا انداز کیا ہے خود اڑائی حق نے اپنے دل ربا کو چون رہی یعنی حضور دل ربا ہوئے اللہ علیہ دل چرا کے لے گئے حضور حضور محبوب معشوق ہیں اور اللہ تعالیٰ عشق ہے حضور منظ ہوتا ہے حضور کے زلفوں کی تعریف ہے حضور کی گالوں کی تعریف ہے حضور کے بالوں کی تعریف ہے کہ آپ کے گال جو ہیں وضحاء ہیں اور آپ کے بال جو ہیں وہ لیل ہیں اپنے باپ کی کرتا ہوا کو ایسی تعریف ہے کہ میرے باپ کی کیسے موتیوں کیسے, کیسے لاقوت کیسے ہونٹ ہیں میرے باپ کے کی؟ وہ کیسے گال ہیں میرے باپ کے کی؟ اور کسے کی؟ بال ہیں میرے باپ کے سلیقہ ہوتا ہے الفاظ کا سلیقہ سیکھو ادب کا ہی زیر آسماس عرش نازک تر نفس گم کر دم میں آیا دو با جی جا حضور کی شان عبس میں الفاظ کو بہت سلیقے کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے بہت زیادہ سلیقے کے ساتھ اس لیے کہ یہاں تو ایک لفظ کی احتیاطی کو اوپر ایمان القر کے فیصلے ہوتے ہیں ایک لفظ کی بحتیاتی کا بہت سے لوگ ہیں یہاں الفاظ کی جنگ جاری ہے برسوں سے حضور اقدس علیم کی شان عقبص کے لیے یہ مطلب نہیں اس لفظ کا یہ مطلب نہیں نہیں اس لفظ کا وہ مطلب ہے قرآن کریم میں صاف طور سے کہا گیا ہے یادین امن اللہ تعقول و رائنہ وقول عنظورنہ ایمان والو اللہ کے رسول کے لیے رائنا کا لفظ نہ بولا کرو عنظرنا کا لفظ بولا کرو رائنہ کا بھی عربی وہی مطلب ہے جو عنظرنا کا ہے یعنی ہماری طرف توجہ کیجیے رائنا کا مطلب یہی ہے اور عنظرنا کا مطلب بھی ہے لیکن رائنا کو ذرا سے پینچ سے آپ رائنا کہہ سکتے ہیں یعنی ہمارے چرواہے اس کا مطلب کوئی لے سکتا ہے رائ چونکہ چرواہے کو کہتے ہیں تو قرآن نے کہا ایسا کوئی لفظ نہ بولو جس سے اس کی شان حضور اپس کی شان کے اندر ذرا سا بھی یہاں میں توہین ہو اگر تم سے ر... نہیں آتا لفظ نہیں رائنا کی جگہ حضور نہ کہو کوئی ایسا لفظ مت بولو आ. اور یہاں پر برسوں سے عبادتوں کی لفظوں کی جنگ جاری ہے اور ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ صحیح ہے اور وہ صحیح ہے اس لفظ کا یہ مطلب ہے اس کے بجائے سلیقے کے لفظ کیوں نہیں بول لیتے اور بولنا نہیں آتا تو ہمیں بتائیے ہم آپ کو بتائیں اس کی جگہ یہ لفظ بول لیجیے اپنی شخصیتوں اپنے حضرتوں کو بچانے کی جنگ اور اس پر حضور اقدس علیہ صاحب سلیم کی شان اقدس کی بلی دی دیتے ہیں لوگ تو اس کو بھی میں کچھ تخلیق سمجھتا ہوں کہ حضور اقدس کے لیے الفاظ بولے جائیں آپ کو کملیہ والے کہا جائے یا آپ کو جو ہے وضوحا اور وشمس اور آ... کہ وہ قبائ عربی اور وہ نیچا دامن اور وہ بھبن اور وہ دامن کی بھبن اور وہ چونڈی ہر جو الفظ بولے جاتے ہیں ہر ایک کی ہم اپنے استاد کی کس طرح تعریف کرتے ہیں وہ الفاظ الگ ہوتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کی کس طرح کرتے ہیں وہ الفاظ الگ ہوتے ہیں ہم اپنے محسن کی کس طرح کرتے ہیں وہ الفاظ الگ ہوتے ہیں اور کسی محبوبہ کی یا کسی رنڈی کی تعریف جس طرح کی جاتی ہے وہ الفاظ الگ ہوتے ہیں آدمی کو صلیقہ سیکھنا چاہیے کہ کون سے لفظ کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جو ہمارے محسن ہوں جو اللہ کا سب سے بڑا احسان ہو ہمارے اوپر اور جو کائنات کی سب سے بڑی دولت ہو ہمارے لیے ان کے لیے ہم وہ لفظ بولیں جو بازار لوگوں کے لیے بولے جاتے ہیں وہ ان کے لیے خراج ہوں گی اور یہ جواب حضور اقبص کے لیے ایک تعدد اردو کا کیا آپ میں اتنی جنسی قوت تھی اتنی جنسی قوت تھی شرم نہیں آتی کہتے دے. کس کی شان میں کہہ رہا ہوں کون شخص ہے یہ کائنات کی وزن کا چراغ ہے یہ شخص ساری کائنات کے کا حاصل ہے یہ اور اس کی شان میں یہ لفظ بول رہا جنسی قوت کے اندازے لگا رہا رہو حضور نے یہ فرمایا کہ تمہاری دنیا میں مجھے تین عورتوں سے تین چیزوں سے تعلق ہے ایک عورت ایک نماز اور ایک خوشبو تو یہ صرف عورت کا لفظ اس میں اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ جس دور میں آپ تشریف لائے اس میں یہ عورت انتہائی مظلوم تھی زمین کا پیون تھی یہ اس کے کوئی حق نہیں تھے اس کا جائیداد میں کوئی حق نہیں تھا یہ بھیڑ بکری گھر میں بیچی جاتی تھی کوئی اس کو بحات رکھنے والا نہیں تھا کوئی اس کا آنسو پہنچنے والا نہیں تھا اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری دنیا میں مجھے اس کو بشپت آتی ہے اس کا یہ مطلب تھا اس کو جوڑنا اور اس کو اس کانٹسٹ میں لے جانا جیسے ان لوگوں کام ہو سکتا ہے جو خود اس مشغلے میں رہتے ہیں ہر جن کا ذہن اس سوچ کے آگے کچھ سوچ نہیں سکتا اور بڑھ نہیں سکتا صرف وہ ہو سکتے ہیں یہ لوگ جو اس طرح کی بات بولتے ہیں. تو حضور کی تعدد ازباج کی بات میں آپ سے قرض کر رہا تھا رتپا نے خود آفر کیا تھا حضور کے سامنے کہ حضور آپ فرمائیں تو ہم عرب کی حسین ترین عورتوں کو آپ کی خدمت پیش کر دیں آپ چاہیں تو ہم دولت اور حکومت پیش کر دیں آپ کے لیے سارے عرب کا بادشاہ بنا دیں آپ کو یہ پیش نہیں تھا حضور کے نے کہ نہیں کیا گیا تھا حضور نے انکار کر دیا ایسی حکومت تھوڑی چاہیے جو بھیک میں ملے خریدیں ہم جس کو اپنے یوں سے مسلمان کو ہے ننگ وہ بات چاہیے اب انکار کر دیا مجھے نہیں چاہیے نایسی نہ عورت نایسی سلطنت نایسی دولت بندہ گانے خدا کو اللہ کی راہ پہlana مقصد ہے تو جناب خدیجہ الکبریٰ سے عین انفان شباب میں آپ نے شادی فرمائے اور اس کے بعد اپ سمجھیے کہ 24 سال کچھ مہینے بنتے ہیں 20 اپریل 571 کو آپ کی ولادت ہوئی ہے پچیس سال کے آپ پورے ہوئے نہیں تھے اور جناب خدیت چالیس سال سے اوپر تھیں اور بیوہ بھی اور بچوں کی ماں بھی اور ان کے ساتھ آپ نے شبی طالب کے بعد تک یعنی ہجرت سے ایک سال پہلے تک جب کہ ام الحسن 10 دس ہجری تک آپ میں نکالا شب طالب میں آپ کے ساتھ تھیں دکھ سہ کر اس گھاٹی کے برداشت نہ کر سکیں اور انتقال ہو گیا حضور نے اپنے ہاتھوں سے دفن فرمایا اور آپ دیدہ تھے آپ حضرت خدییہ کے جنازے کے اوپر چوبیس سال کا تھا جب تمہارا دامن ہاتھ میں تھا آج تو پچاس برس کا ہو گیا شبقتوں کی وفاق داشاریوں کی ایک طویل داستان ہے تم نے اپنی دولت میرے لٹائی تم نے اپنے بچے میرے پر قربان کیے شہید کرا دی اسلام کے لیے سب کچھ دنیا سیدھا کی وفاداریوں کی داستان گاتی ہے یہ سیدھا بڑی وفادار تھی بڑا فخر کیا جاتا ہے اس کے اوپر وفا شاری کی داستان ہے تاریخ کو کھنگا لیں خدیجہ سے زیادہ وفاشار عورت نہیں ساری دولت اسلام کے لیے لوٹا لی اس کی بیٹی نے فاطمہ نے کعبے میں اپنے باپ کے زخم دھوئے کربلا میں اپنی اولاد کے زخم کھائے نن نے ہاتھوں سے کوئی جب نہیں تھا باپ کے دفاع کرنے والا فاطمہ کے نئے نے ہاتھ تھے بے اپنے محیط ابو سفیان سارے لوگ حملہ کر کے آتے تھے کوئی نہیں تھا خدیجہ تھی اکیلی بوڑھی عورت فاطمہ اس کی نمی سی جو حضور کے اس کے لیے کھڑی ہوتی تھی باپ اپنے باپ کے زخم دھوتی تھی مٹی بالوں کی دھوتی تھی ہاتھ پیر تھی اور زندگی بھر اپنے آپ زندگی سے کچھ حاصل نہ کیا ہاتھوں میں نشان پڑ گئے پانی بھرتے بھرتے گلے پہ رسیوں کے نشان پڑ گئے بیٹے جو ہے افلاقت کے حال میں پھلے سوکھے ٹکڑے کہا کے پلیں اور اس کے بعد کربلا میں وہ بھی شہید ہو گئے وہ بھی ہے شہید ہو گئے زخم ہو گئے داستان اس خاندان کی عظمتوں کا کو کچھ ٹھکانا کچھ سوچ سکتا ہے اس کے اوپر یہ الزام لگانا کہ انہوں نے کی ہیں جتنی بھی کی وہ بیوائی تھی اور بیواؤں سے کہیں کی ہیں اور سب ساٹھ باسٹھ ترسٹ کے آس پاس جو کوئی شادی کی اس سے ایج نہیں ہوتی ایسے انسان کو یہ کہنا کہ یہ تمام طاقت رواج اور اس کو جو ہے وہ تو کہیں رگیلا رسول کے نام سے کہیں اور آپ ان کا جواب دینے لگے کہ حضور میں جدید طاقت تھی تو آپ کی تغلمند میں جواب نہیں آپ کا اس پورے سیاق کو اس پورے کنٹسٹ کو پتہ ہی نہیں آپ کو یہ سب جس کو دیکھو وہ اسی انداز میں جواب دیتا ہے حضور کی توہین تو ہے ہی اس میں کھلم کھلا اور یہ ایک المیہ علم ہے کہ حضور اقدس سے محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں ہم لیکن کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ اس بارگاہ میں الفاظ کا سلیقہ کیا ہے اور جواب دینے کا سلیقہ کیا ہے بہرحال یہ ایک چلی آئی اس کے با... بیچ میں ایک بات آ گئی جناب خلیل قبرا صاحب آپ کی سون میں شادی ہوئی بچپن آپ کا یہ شادی کے بعد جی جو عمر آپ کی گزری زیادہ تر آپ شہ سواری میں تیر اندازی میں گھوڑ سواری میں سیا... سیا... جو گھوڑوں کے مقابلے ہوتے تھے کون آگے بڑھے اس میں آپ کا ٹائم کٹتا تھا زیادہ تر لوگ امانت دار اسادق المین آپ کو اسی وقت سے کہا کرتے تھے یہ ایک پوائنٹ کی بات ہے آپ سوچیں لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ ملک میں دنیا میں مسائل کا حل جڑ یہ ہے کہ آپ سچے اور امانت دار نہیں دنیا آپ کے اس لیے مخالف ہے کہ آپ سچے اور امانت دار نہیں کہ آپ کا کردار اچھا نہیں ہے مینٹیپری واٹ جو اسلام دشمن مصنف ہے اس تک نے اعتراف کیا ہے کہ کردار اگر کوئی معیار بن سکتا ہے کسی کی صداقت کا تو محمد المصطفیٰ زیادہ پاکیزہ کردار کا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے کسی شخص کی سچائی کا کردار اگر بن سکتا ہے مسٹر اسمت نے لکھا ہے اپولوجی فارم محمد کے اندر کہ اگر ضرورت ہے اگر خدا واقعی الام بھیجا کرتا ہے تو محمد زیادہ موضوع شخص نہیں ہے بھیجنے کے لیے کوئی محمد اسکت نے لکھا جب یہ بات ہے کہ حضور کی صداقت اور امانت اور دیانت کا اعتراف آخر تک ان کے دشمنوں نے بھی کیا اور کردار پر کوئی شخص ایک ذرا سا دھبا بھی نہ لا سکا پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ بارش کی دعا نہ ہوئی تو ان لوگوں نے آ کے حضور سے منگوائی اور حضور کو خانہ کعبہ سے لگا کر کے اور دعا منگوائی تو کیا آپ کے کردار پر کسی کو ذرا برابر شک تھا یہ آپ کی سچائی پر یا آپ کی صداقت پر یا آپ کی دیانت پر 40 برس تک جو لوگ صداقت و دیانت کو سراہتے رہے 40 سال میں کیوں مخالف ہو گئے کردار میں کوئی تبدیلی آئی حضور کے کیا سچائی میں کوئی تبدیلی آئی حضور کے تو مخالفت اس لیے نہیں ہے کہ ہم سچے نہیں ہیں مخالفت اس لیے نہیں ہے کہ ہم صادق نہیں ہیں انبیاء سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے ان سے دیارت دار اور حاصل اور امبیا کے جو فخر ہے فخر الانبیاء ہے محمد مصطفیٰ ان سے بڑا صاحب کردار کون ہو سکتا ہے لیکن جب ان کے خلاف سازشیں ہو سکتی ہیں اور جب ان کے خلاف دشمنیاں ہو سکتی ہیں تو ہم اور آپ کے کس گنتی میں مخالفت کی بنیاد یہ نہیں ہے مخالفت کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ سچے مفہوم ہے. سچے مفہوم میں دنیا اس مفہوم کو نہ سمجھے وہ الگ بات ہے لیکن سچے مفہوم میں لا الہ الا اللہ شیطان کو کبھی ٹھنڈے بیٹو برداشت نہیں ہوتا چالیسویں سال میں حضور سے جو گناہ ہوا ان کے نزدیک وہ یہی تھا یہ گناہ نہیں تھا کہ آپ کردار والے نہیں تھے یہی تھا وہ گناہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا دشمنی کی بنیاد صرف یہ تھی نہ یہ کہ آپ کے کردار کے اوپر کوئی انگلی اٹھا رہے تھے کوئی بھی نہیں آخر تک ابو جہل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے عرض کیا کہ آپ سے زیادہ صاحب کردار کوئی نہیں ولہ ہمیں آپ سے ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں بلکہ ہم اس بات کے مخالف ہیں جو آپ کہتے ہیں یہ تو کہا ابو جہل نے حضور سے جلفاظ کہ ہم آپ کے مخالف نہیں ولہ ولہ کے ما مات جو تم کہتے ہو ہم اس کو جھٹلاتے ہیں ہم تمہاری شخصیت کی عظمت کے مخالف نہیں ہیں تو مخالفت حضور کے کردار سے نہیں ہے مخالفت حضور کی بات سے سیدھی سی بات ہے تو تاریخ کا یعنی ایک حقیقت ہے اسے کوئی انکار کرے جھٹلائے اور کہے کہ ہمارے اعمال ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس لیے ساری مشکلیں ہیں اور امال والے بن جائے ہم تو ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے کیونکہ امال والے صابہ سے زیادہ کون تھوڑ سکتا ہے لیکن مکے میں رہنے کی اجازت دینے کو تیار نہ تھے والوں کو اعمال جڑ نہیں ہے عقیدت ہے عقیدہ کی عقیدے کی اثرات اور ہمارا جو سوچ ہے اللہ کے بارے میں اور توحید کے بارے میں وہ ہے اصل جڑ اصل چیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد جس گھر میں رہنے لگے دار خزیمہ اس کا نام تھا مکے میں سب سے اونچا گھر تھا یہ سب سے اونچی حویلی تھی جنابی خدیجہ غبرہ اس کو مالدار تھیں دولت و itibars کو دولت مند تھیں قران کریم نے خود فرمایا وہ وجہ تک اعلیٰن پاکنا اے رسول صلی اللہ علیہ ہم نے آپ کو مفلس پایا تھا مفلس تھے آپ پیسہ نہیں تھا آپ کے پاس ہم نے آپ کو مالہ مال کر دیا یہ خدیجہ کی دولت کی طرف جتنے قافلے محس اور شام اور یمن کو جاتے تھے اس میں اہل مکہ کا جملہ جتنا سرمایہ ہوتا تھا اس میں آدھے سے زیادہ سرمایہ خدید القبرہ کا ہوتا تھا مالہ ترین عورت تھی اور دارِ خزائمہ سب سے اونچہ گھر تھا اور اس گھر سے ملے بھی دیوار تھی ابو لہب کے اور اس کی پرنالے کھلتے تھے حضور میں. اس گھر کے آن اور اس آگن میں جناب علی ابتضیٰ جناب زید ابن حارث جو کہ ایک غلام تھے خدیجہ کے اور ابو طالب کے خاندان والے اور فاطمہ حضور کی بیٹی جو بعد میں ہوئی یہ سارے لوگ ایک ساتھ اسی گھر میں رہتے تھے برابر ابو چہل کا گھر تھا سامنے جناب ابک صدیق کا گھر تھا جو بچپن کے دوست تھے تاجر تھے صاحب دولت تھے ادھر آپ کے ایک طبیب دوست تھے جناب حکیم نظام کے بھتیجے اور آپ کے دوست تھے جناب تباوت کا کام کرتے تھے کا کام اور یہ حکیم ہضام تھے جو خدیہ کے بھتیجے تھے یہ بھی سامنے ہی رہتے تھے خدی خانے کعبہ میں حاجیوں کو پانی پلانا ان کی مہمان نوازی کرنا یہ ان کی ذمہ تھا یہ آپ کا کوئی الوکیشن ہے اس گھر کا جو آپ کو بتا رہا ہوں میں یعنی یہ دائ خزیمہ ہے سب سے اونچا ادھر ابو جہل کا گھر ہے اس کے پرنالے گرتے ہیں سامنے ابھر کے صدیق غزی العم رہتے ہیں برابر میں جو ہے زمالت میں سالبہ تبابت کرتے ہیں یہ پورا لوکیشن ہے اس گھر میں اس گلیوں کا جہاں پر کہ حضور اغس نے نبوت اس رسالت کا دعویٰ فرمایا دو سال کے بعد شادی کے حضور اقسلم کے اولاد ہوئی جناب قاسم رضی اللہ عنہ اسی کی نسبت سے ابوالقاسم آپ کہلاتے ہیں ابوالقاسم قاسم نام رکھا آپ نے ابھی یہ یعنی میں آپ کے سامنے قبل از نبوبت واقعات بیان کر رہا ہوں ابھی تک ہم نبوت کے وقت تک نہیں پہنچے ہیں لیکن قرآن کریم نے حضور اقدس علیہ السلیم کی پوری زندگی کو اصل میں دلیل رسالت کے طور پر پیش کیا ہے جیسے سورج کے نکلنے سے پہلے جان روشنی پھیل جاتی ہے ویسے نبوت سے پہلے ہی حضور کی زندگی پر جو ہے سچائی کے کی روشنی پھیلی ہوئی ہے یہ پوری زندگی آپ کی سچائی کا ثبوت ہے حضور کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے خود حضور کو پیش کر دینا کافی ہے میں اس بات کو کہا کرتا ہوں کہ ہم حضور وسلم کی سچائی کے لیے حضرت اور ہم زور شور سے اپنے حسن عقیدت کا اظہار کریں دوسروں کے سامنے اس سے صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تو ان کو رسول مانتے ہیں اس لیے جو و کے ساتھ وکالت کر رہے ہیں ہمارے الفاظ سے کہیں زیادہ جان ہے خود حضور کے اپنے کردار میں اگر ہم ایز اٹ از حضور کو پیش کر دیں تو یہ اتنی پرکشی شخصیت ہے کہ دنیا خود اس کے قدروں میں گر جائے ہمیں ضرورت نہیں ہے اس میں اگلے پندے لگانے کی سورج کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے یہ کہ وہ روشن ہے آپ سورج نکل آئے اپنے آپ دلیل ہوتا ہے وہ خود اپنے آپ دلیل ہوتا ہے اس کے ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی دنیا کے سامنے اگر ہم حضور اقدس حضاد اسلیم کو افسانوں بنا رکھے ہیں ہم نے جھوٹے سچے خام اپنی شان سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسے شان بڑھا دی حضور کی ان چیزوں سے حالانکہ ان چیزوں سے گھٹ جاتی ہے حضور خود اپنی ذات میں اتنے صاحب شان ہیں کہ ہم اس کو ایز اٹ از اگر پیش کر دیں دنیا کے سامنے تو دنیا خود آم کی ذات سے متاثر ہوتا ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لکڑی کا روزہ بنا کر اور خانگابہ بنا کر اور جھاں کے اور جھانکی نکال کے حضور کا نام اونچا کر دیا ہم تو یہ سمجھتے ہیں دنیا مذاق اڑاتی ہے ان باتوں کا مذاق اڑاتی ہے کہ یہ تو ہمارے بنائے ہوئے ٹریک پہ چل رہا ہے ہمارے سیکھی رستے پہ چل رہا ہے ان سے حضور کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا ان سے تو ہم کھیل بنا دیتے ہیں اس عظیم ذات کو جو حقیقت میں انسانیت کے سر کا تاج ہے ہم کھیل بنا دیتے ہیں ان باتوں سے کھیل بنا دیتے ہیں حضور اپنی ذات میں خود اتنے عظیم ہے کہ میں, میں کہتا ہوں کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایز از حضور کو پیش کر دیجیے شروع سے آخر تک اور بعد وز نبوت جو آپ کی زندگی ہے وہ تو ہے پہلے جو زندگی آپ کی ہے وہ خود ایک سچے انسان کی زندگی ہے جیسے اللہ تربیت کر رہا ہو کسی عام مقصد کے لیے اللہ آپ کی تربیت کر رہا ہے. آپ دیکھتے نہیں بچپن سے حضور کس حالات میں پلے بچپن سے یتیم ہو گئے پیدائش سے پہلے اس کے بعد ماں دکھائی لے باپ کی قبر تو ماں خود ہو گئی نہیں اس لقلق بخش میں اکیلے رہ گئے حضور لوٹ کے آئے دادا کے دامن میں دو سال بعد دادا بھی چلے گئے ہر سہارے سے محروم کر دیے گئے حضور اقدس علیہ اس لیے کہ کل جس کو سہارے کائنات کا سہارا بننا تھا اسے دنیا میں کسی سہارے کی ضرورت نہیں تھی وہ جو غم کو سارے کائنات تھا اس کو کسی اتنی حالات میں پالنا چاہتا تھا اللہ تبارک انہیں حالات میں تاکہ کل حالات کے جھکڑوں سے ٹکرانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے آپ کے اندر انہیں حالات میں جان بوجھ کے پالا گیا آپ کو اور پھر سارے مشکلات بچپن سے معاش کا بوجھ ابو طالب کے گھر کا پورا بوجھ آپ نے اٹھایا اپنے اوپر تجارتی اسفار میں گیارہ اور بارہ سال کی عمر میں آپ جانے لگے باہر کے ملکوں کے اوپر شروعی سے جو یہ حالات اور حالات کی تیز دھوپ پڑی یہ بتانے کے لیے کہ اے محمد سلام, آپ کے رب کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی سہارا سچا نہیں میں چلنا اسی سہارے گراہ پہ چلنا ہے اور تنہا حالات کی جکڑوں سے مقابلہ کرنا ہے حالات کی تزدو میں اکیلے تم کو چلنا ہے کوئی ساتھ نہیں دے گا تمہارا یہ تربیت کی گئی چانچہ یہ جناب خلیل قبرا آپ کے نکاح میں آتی ہیں لوگ آپ کا صادق زمین کے خطاب دیتے ہیں جھگڑوں کے فیصلے آپ سے کراتے ہیں سارے جھگڑیں حتیٰ کہ امانتیں ابن شام لکھتے ہیں کہ عرب میں کسی بھی آدمی کو کوئی بھی قیمتی چیز رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی تھی تو وہ حضور علوم کے پاس رکھا جاتا تھا دشمنوں کی طرح دار... ابھی تک تو دشمن تھا کوئی نہیں لیکن یہ کہ کسی بھی انسان کو 40 برس تک بر رہا ہو لوگوں میں اور لوگوں نے اس کو صداقت اور دیانت کی اتنی بڑی صنعت دی ہو اس سے زیادہ اس گندے ماحول میں جو کوئلوں بھرا ماحول تھا کوئی اگر ہیرے کی طرح چمک رہا ہو تو اس سے بڑا سچائی کا سبت اور کیا ہو سکتا ہے اللہی رسول اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنے ہوئے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے ہیروں کے اندر یعنی کوئلوں کے اندر سے ہیرا چن لیتا ہے چنانچہ حضور تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیٰ بنا کر تربیت کی گئی اور آپ ان حالات میں رہے اور آپ کی دیانت پر تدبر پر صداقت پر سارے ارب والوں کو اعتماد تھا یہ کہنا اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ بتایا جائے جو عرب جو منگریز مسقین ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور سلم کو شروع ہی سے جو ہے اس طرح کے ارمان تھے اور شروع ہی سے آپ جو ہے اس کی پلاننگ کر رہے تھے یا کوئی دماغی نوز بلّہ مزالی بات تھی یہ خود بخود یہ باتیں صاف ہوتے چلی جائیں آپ کی زندگی خود شہادت دیتے چلی جائیں کہ دشمن بھی جو بعد میں دشمن بن گئے کس طرح سے اعتراف کرتے تھے آپ کی سچائی کھانے کا باغ اسی زمانے میں مندم ہو گیا بہت زور کی بارش ہوئی خانہ کعبہ ڈھہ گیا یہ خدیت شادی کے بعد کی بات ہے ٹھہ گیا حتیٰ کہ یہ, اے, یہ ملتظم اور یہ سب کچھ گیا اتفاق سے اسی وقت ایک تجارتی جہاز کوئی آ رہا تھا اس کے اندر لکڑی وغیرہ ایسا کا سامان لدا ہوا تھا قریش مکہ نے اس کی بنائی کہ خانے کعبہ کی تعمیر نہ کی جائے اب قریش کو سارے عرب میں جو سیادت حاصل تھی وہ خانہ کعبہ کی وجہ سے تھی بنو ہاشم کو بھی اسی وجہ حاصل تھی یہ لوگ بڑے بڑے سخاوت تھے یعنی ان کے ہاتھوں کی در جو لکی رہتی سخاوت کی نہریں تھیں تمام دنیا کے اندر جو ہے ان کا ٹنکا تھا انہیں باضاد الرحمان کہا جاتا تھا یعنی ان کے دروازوں کے اوپر راکھ کے ڈھیر لگے رہتے تھے راکھ کے ڈھیر کا مطلب مہمانوں کے لیے دیگے چڑھتی رہتی تھی ان کے تو ان کو کہتے تھے اصحاب الرمان ان راکھ والے لوگ راکھ ان کیا یہ لوگ اور تمام حاجیوں کی پانی پلانا اور ان کی خدمت کرنا اس کی وجہ سے ان کو ایک سیادت کا اور رہنمائی کا اور رہبری کا مقام حاصل ہو گیا تھا اس پورے خاندان نے لیکن یہ کہ دیگر عرب والوں کو یہ کم تر سمجھتے تھے اور دیگر لوگ جو دو دراز سے آتے تھے ان کو کم تر سمجھتے تھے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی بات ہوئی اس لیے خانہ کعبہ کی کرسی بھی اوپر رکھی گئی تاکہ کنجی جو خانہ کعبہ کی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں رہے اور باہر سے آنے والا ہم سے مانگے دروازہ کھولنے کے لیے اور لوگ آسانی کے ساتھ نہ سکے دروازہ کا نیچے بنا دیا گیا خانہ کعبہ کے اس کی کرسی نیچے کر دی گئی تو ہر ایک غصہ چلائے گا اس لیے اپنے خاندان میں تولیت برقرار رکھنے کے لیے اور قبضہ برقرار رکھنے کے لیے اس کو اونچا کر کے کرسی بنائی گئی اور وہ جہاز خرید لیا گیا جہاز کا سارا سامان جتنا بھی تھا جو ساحل سے آ کے لگ گیا تھا یہ لوگوں نے خرید لیا اب تعمیر کا کام شروع ہوا خانہ کعبہ کی انہیں بنیادوں پر جو جناب ابراہیم علیہ السلام سے بنیادیں عمارتیں بنیادیں ملی تھیں گزشتہ میں نے کو بتایا تھا کہ خانہ کی عمارت بہت پہلے سے بنی ہوئی کعبہ کہتے ہیں عربی ابھری ہوئی چیز کو اب بعد روایات کے مطابق جب تخلیقی کائنات ہوئی ہے تو جو ابھرا ہوا حصہ تھا زمین کا وہی کعبہ آج بھی کہلاتا ہے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر یہ چلا آ رہا ہے اور اس کو ریت میں دبی ہوئی بنیادوں کو تلاش کیا جناب نوح علیہ السلام نے اور اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بنیادی کو خانہ کعبہ کو اٹھایا وہ عزی عرق ابراہیم القوائد و اسماعیل اور یہ بھی جب منظم ہو گیا تو قریش مکہ نے انہیں کو ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں کے اوپر اس کو دوبارہ تعمیر کیا تو یہ لیکن اونچی کرسی بنا کے تاکہ ان کی شان باقی رہے ان کے ہاتھ میں کنجی رہے ان کے آڈر سے کھلے ان کے آڈر سے بند ہو حضور فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس وقت میں خانہ کعبہ کی تعمیر کروں تو میں اس کو ایک بار پھر نیجی کرسی کے اوپر بناؤں گا تاکہ یہ عام انسانوں کے لیے کھل جائے اور یہ مشیخت اور یہ شان و شوکت جو قریش نے اپنے حصے میں کر رکھی ہے یہ ختم ہو جائے بہرحال اس میں جھگڑا شروع ہوا ایمانت کی تعمیر میں جیسا کہ آپ دور سے جھگڑنے کی ان لوگوں کی عادت تھی یہ واقعہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ حضور کی شان تدبر جس کا وہ لوگ بھی اعتراف کرتے تھے اور کیا گیا یہ آپ کے سامنے آئے حجر عصبت جو ایک مقدس پتھر ہے اسلام میں اور عرب لوگ بھی اس کی اس کی تقدی کو مانتے تھے اعتراض کیا ہے انہوں نے ستیہ پرکاش میں سوامی دیانند جی نے کہ مسلمان بھی تو بت پرستی کرتے ہیں اور تو اس کو شیولنگ بھی کہتے ہیں اگر مسلمان بھی تو بت پرستی کرتے ہیں اور وہ خانے کاواہ میں جا کے بدھ کو جھومتے ہیں اور چانٹتے ہیں اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں کیا شک اس میں کیا حرچ ہے یعنی اس کو اس کے برخیاس کرتے ہیں حالانکہ اس چیز کو تو صاف کر دیا تھا خود جناب ول فاروق اللہ نے اور فرمایا تھا کہ حجر اسود تو ایک سمت ایک جیت محض فقط ایک سائڈ میں ادھر ہوں چونکہ ادھر ہے اور آپ کا منہ ادھر ہے ایسے ایک سائڈ ہے تمام دنیا کے مسلمانوں کو ادھر منہ کرنے کے لیے تاکہ وہ ایک ملت دکھائی دیں ہم اس پتھر کو نہیں پوچھتے وہ تو ایک سمت سائڈ ستھرا ہوتا ہے تو سائٹ ہے اور حضرت نے فرمایا تھا کہ واللہ اے پتھر تو صرف پتھر ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور میں تجھے ہرگز نہ چومتا اگر میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا یعنی ان کے اتباع میں ہم ایسا کر رہے ہم کسی کو بت نہیں سمجھتے ہم اس کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے ہم اس کو جو اس میں اللہ کا حلول کیا ہوا نہیں سمجھتے ہم یہ نہیں سمجھے کہ سمجھتے کہ منتروں سے اس میں کوئی طاقت یا کوئی شان آ گئی ہے ہم صرف اس کو ایک پتھر مانتے ہیں لیکن صرف اس لیے کہ یہ پیغمبروں کی یادگار ہے اور صرف اس لیے کہ ہزاروں پیغمبروں نے اس کو لپٹ لپٹ کے چمہ ہے اس سے لپٹ کے دعائیں مانگی ہیں یہ ہمیں ہماری تاریخ سے جوڑتا ہے یہ ہمیں ہزاروں پیغمبروں سے جوڑتا ہے اور ہمارا ایک پورا سلسلہ بنتا ہے آدم سے لے کے حضور تک اور چونکہ ہماری پوری ملت کے لیے ایک جیت متعین کرتا ہے اس لیے ہم صرف ایک پتھر مان کر ایک سائڈ مانتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کو نہ خدا مانتے ہیں نہ خدا داخت کا ضور مانتے ہیں یہ بات جناب ہمارے فاروق نے صاف کر دی تھی مشقی مکہ بھی اس کی بہت قائل تھے یعنی حجر اسمت کے کیا بلکہ خانہ کعبہ کے سارے پتھروں بت پرستی عرب میں پھیلی اس لیے تھی عرب میں جو بت پرستی پھیلی یہ جتنے بھی تھے جو آپ سنتے ہیں جن کے نام لات مناط یا سعوح ود نثر جتنے بھی آپ بت سنتے ہیں یہ سب بت نہیں بت قسمہ نامے تھے ساری کہانی یہ ہے کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام سے بہت محبت تھی مشقی نمک اور یہ اپنے آپ کو ملت ابراہیم کہتے تھے اور کہیں جاتے تھے تو خانہ کعبہ میں ہو کے جاتے تھے اور خانہ کعبہ کی دیواروں سے لپٹ کے جاتے تھے بہت محبت کرتے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام سے اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ سفر کو جانے سے پہلے خانہ کعبہ کو چھو کے چوم کے چاٹ کے جاتے تھے اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ آس پاس کے جتنے بھی پتھر جو براہم السلام سے منسوخ تھے کبھی سفر میں ساتھ گئے تو سمجھا کہ اگر ہم ان پتھروں کو لے جائیں تو سفر میں خیر برکت ساتھ رہے گی پھر کسی نے یہ آئیڈیا دیا کہ جو ہمارے بزرگ ہیں اللہ کے نیک بندے صلیحہ یوس و یعوف اور نصر وغیرہ جو نیک بندے ہیں ان کے اگر ہم ایک یادگار میں کچھ پتھر یہ پاک پتھر مقدس پتھر جو ابراہیم سے منصوب ہیں اگر ان کو ہم نصب کر دیں تو ہم پر کو برکتیں نازل ہوں گی برقرون حوالۂ شفاون طلّہ ہم ان کو خدا نہیں مانتے بغیر یہ ضرور مانتے ہیں کہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں گے مانا آباد ملعقربون اللّہ یہاں سے اور پھر دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے, بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے وہ بت پرست بن گئے یعنی بات شروع ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی عقیدت سے ان کے پتھروں کی عقیدت سے اور بڑھتے بڑھتے اس کے ساتھ یوس اور یوک اور جیسے نیک لوگوں کا انتصاب ہوا اور پھر وہی بت ان کی مرکز توجہ بن گئے یہ پوری کہانی ہے حضرت اسبد کو بھی وہ شان تقدیس کے ساتھ چھوٹتے تھے چانچے اس پہ جھگڑا ہو گیا خان کعبہ کی تعمیر کے وقت ہم رکھیں گے ہم رکھیں گے قبیلے یہ جو قبائل آپس میں تلواریں اٹھا لی انہوں نے ابو زما تھے قبائل تھے اور جناب والا کئی کئی عرب کے قبائل آپس میں ابو میاں اور سارے لوگوں نے کہا کہ ہم رکھیں گے اس کو بنی عبد مناف رکھیں گے اس کو اور کسی نے کہا کہ جس میں طاقت ہوگی وہ رکھ لے گا یہ اعزاز آ گیا بس وہی جو ہے سرتاج ہوگا عرب کا تو تلوار نکل آئیں ایک دوسرے کی گردن مارنے کی دھمکیاں دینے لگیں اور خون میں ڈبو لی انگلیاں لوگوں نے جو ان کا دستور تھا حلب اٹھانے کے لیے کہ ہم اس اعزاز کو اپنے پاس سے جانے نہیں دیں گے جھگڑا آگے بڑھا تو کسی نے مشورہ دیا کہ کل ایسا کرو آپس میں لڑو نہیں تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی کل جب بنی ابد بنا یعنی باب بنو شیبہ سے جو شخص بھی پہلے آئے سب سے پہلے آئے وہ جو بھی فیصلہ کر دے وہ فیصلہ ہم سب قبول کر لیں اور آپس میں ہم خون خرابہ نہ کریں اتفاق کی بات کہ صبح کو باب بنو شیبہ سے حضوری تشریف لائے آپ صبح سویرے خانہ کباب میں تشریف لے آتے تھے تو آپ تشریف لائے سب سے پہلے اور آپ کو دیکھتے ہی حاضر امین نظینہ حاضر محمد امین رضینا ہم راضی ہیں اس امین سے امین حضور کو حضور کا لقب رکھ دیا تھا ہم امین سے اس ایماندار سے راضی ہیں جو بھی فیصلہ کریں گے بس اور چشمہ قبول ہوگا یہ الفاظ دیکھیں آپ جو بال اتفاق سارے قبیلوں نے ادا کیے یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ قبل محبت بھی حضور اقدس کی زندگی یعنی بالکل آفتاب و محتاب کی طرح سے بیداب تھی ان کی نظروں میں اور آپ کی تدبر اور آپ کے شجاعت اور آپ کی صداقت و دیانت کا سب کو اعتراف تھا یہ ایک سرٹ ہے ان کی طرف سے